الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الموصلين نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم لإحسان إلى المدين أما بعد حریرہ رضی اللہ تعالی عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالش کتاب الب ہم پڑھ رہے ہیں اور خرید و فروخت اور شرا کے بہت سارے اہم اصول اور وسائل پڑھ رہے ہیں انہیں اہم اصولوں میں سے ایک اہم قاعدہ اور اہم اصل یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کوئی سامان خریدے تو اس کو اس وقت تک نہ بیچے جب تک کہ اس کو اپنے قبضے میں نہ لے لے جب تک کہ اس کو اچھی طرح سے خود ناب تول نہ کر لے اسی سے متعلق یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو رینا رضی اللہ تعالیٰ علہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سے کوئی غلہ خریدے فلا یا تو اس کو نہ بیچے یہاں تک کہ ہٹا ایک یہاں تک کہ اس کو کیا کر لے ناب تول کر لے یہ حدیث جو ہے ایک بہت اہم ضابطہ ہے اور قاعدہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی چیز آدمی خریدے تو اس کو اپنے قبضے میں کر لے تب بیچے بغیر قبضے میں چیز کے آئے ہوئے بغیر میں چیز کے آئے ہوئے وہ اس کی خرید و فروختیں نہیں کر سکتا ہے اس خرید و فروخت نہیں کر اس کو خرید نہیں سکتا ہے کسی کو بیچ نہیں سکتا ہے جب آدمی اس چیز کو لے لے پیسہ ادا کر دے اس پر قبضہ ہو جائے پھر جا کر کے اس کو دوسرے کے ہاتھ بیچ سکتا ہے وقال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بائی فی بائی آحمد احمد و صحاح ترمدی وابن حبان یہ حدیث شاسن ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے میں دو بے کرنے سے منع فرمایا ہے یعنی ایک سودا میں دو سودا کرنے سے ایک چیز خریدنے میں پھر دو چیزیں دو بار بے خرید و فروخت کا معاملہ ہو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ حدیث حسن ہے اور اس حدیث کی اہل علم نے مختلف تشریح کی ہے ایک تشریح تو یہ ہے کہ ایک چیز کی دو قیمت لگائی جائے ایک چیز کی دو قیمت لگائی جائے خریدنے والا بیچنے والا کہے کہ اس چیز کی نقد یہ قیمت ہے اور ادھار یہ قیمت ہے نقد یہ قیمت ہے اور ادھار یہ قیمت ہے اور پھر دونوں میں سے کسی ایک قیمت پر اتفاق کیے بغیر بغیر اتفاق کیے ہوئے معاملہ آدمی طے کر لے کسی ایک قیمت پر اتفاق نہ ہو بلکہ بلکہ بغیر کسی ایک پر اتفاق کیے ہوئے معاملہ طے کر لے آدمی کہ ہاں میں ٹھیک ہے اس چیز کو آپ سے خریدوں گا اب یہ نہیں طے ہوا کہ ادھار خریدے گا یا نقد خریدے گا یہ طے نہیں ہوا اہل علم نے اس کی ایک تشریح یا تشریح تشریح یہ کی ہے لیکن وہی پر اگر دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر اتفاق ہو جاتا ہے دونوں یعنی قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت پر اتفاق ہو جاتا ہے کہ نقد یہ ہے آدمی نے کہا ٹھیک ہے ہم نقد خریدیں گے 20 ریال کی چیز ہے 20 ریال میں یہ میں نقد لے رہا ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اسی طرح سے اس نے کہا کہ نہیں بھائی میں اس کو آپ سے جو ہے اس کی جو پچیس ریال قیمت ہے میں آپ کو جو ہے اس کو میں آپ سے ادھار لے رہا ہوں پچیس ریال میں اور یہ ادھار میں ایک سال کے بعد دوں گا تو اس طرح اگر اتفاق ہو گیا ہے تو یہ بھی جائز ہے درست ہے اس میں دونوں فریق کو فائدہ ہے خریدنے والے کو بھی بیچنے والے کو بھی خریدنے والے کو فائدہ کیا ہے خریدنے والے کو فائدہ یہ ہے کہ وہ وقت سے فائدہ اٹھا لے گا یعنی اس کو فوراً ہی نقد جو ہے قیمت نہیں دینی پڑے گی بلکہ وہ ایک سال کی مدت میں وہ اپنے پیسے اکٹھے کر کے اس کو وہ دے گا تو اس طرح سے وقت کا فائدہ وہ اٹھا لے گا اور جو بیچنے والا ہے اس کو زیادہ کا فائدہ مل جائے گا کہ گرچہ وہ نقد نہیں بیچ رہا ہے لیکن ادھار بیچ رہا ہے تو زیادہ مدت میں پیسہ ملنے کی وجہ سے اس کو پانچ ریال کا مثال کے طور پر فائدہ ہو جائے گا اس طرح نقد اور ادھار کسی چیز کے خریدنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور شاید یہی چیز آ جاتی ہے اس میں آ جاتی ہے جو آج کل قسطوں پر چیزیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں کہ گاڑی ہے گاڑی کی نقد قیمت یہ ہے نقد قیمت یہ ہے اور قسطوں میں لینے سے اس کی قیمت یہ بڑھے گی تو اب قسطوں میں جب آدمی لے گا تو اس کی قیمت پانچ سال کے اندر وہ چکائے گا تو اب پانچ سال میں جیسے مثال کے طور پر گاڑی کی قیمت ستر ہزار ریال ہے کسی گاڑی کی قیمت اب اگر نقد لے گا تو ستر ریال ستر ہزار ریال دے کر کے نقد لے لے گا لیکن اگر وہی گاڑی وہ قسطوں پر لے رہا ہے انسٹالمنٹ پر لے رہا ہے تو اب وہ بیچنے والا کہتا ہے سامان کا مالک کہتا ہے کہ یا گاڑی کا مالک کہتا ہے کہ یہ قسطوں میں اس کی قیمت جا کر کے نبے ہزار پڑے گی بیس ہزار کا دس ہزار کا جو فائدہ ہوگا تو اس طرح سے اس طرح کی خرید و فروخت میں یا چیزوں کی خرید و فروخت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں سود کی شکلیں نہیں آتی اس میں سود کی شکلیں نہیں آتی ہے البتہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اس معاملے میں اگر کوئی بینک انوالو ہو جائے یعنی کوئی بینک سودی کاروبار کرنے والا بینک شامل ہو جائے یا سودی کاروبار کرنے والی کوئی پارٹی شامل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ پھر یہ قسط جو ہے قسطوں پر اس طرح کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اب اس میں سود کا حصہ شامل ہو رہا ہے اسی طرح سے ایک اور شرط لگائی ہے علی عدم نے کہ اگر جو مدت ہے پیسے کے ادا کرنے کی اس مدت میں اگر آدمی پیسہ نہ ادا کر پائے تو پھر اس کے اس پیسے میں اضافہ نہ ہو اس پیسے میں اضافہ نہ ہو جو قیمت پہلے مقرر ہو گئی کہ بھائی آپ کو شروع میں اتنا دینا ہے قسطیں اتنی دینی ہے آخری قسطیں اتنی دینی ہے اور یہ کل ملا کر کے نبے ہزار مثال کے طور پر ہوں گے تو اب اگر مثال کے طور پر آدمی نے کبھی کوئی قسطے نہیں جمع کی تو ایسا نہ ہو کہ ہاں بھائی قسط کی قیمت لگا کر کے پھر اس کے اوپر سود اور کیا انٹرسٹ جوڑ لیا جائے اس طرح کا معاملہ نہ ہو تو پھر قسطے پر چیزیں لین دین کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آدمی گاڑی یا کوئی چیز جو ہے قسطوں میں خرید سکتا ہے اس سے دونوں طرف کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو یہ نہا بیا میں جو ممانات ہے کہ نقد اور ادھار کی وہ یہ ہے کہ بائیں اور مشتری میں دونوں قیمتوں میں سے کسی ایک قیمت پر اتفاق نہ ہو دونوں قیمتوں نے کہا کہ ہاں خرید نہیں انہوں نے کہا بیچ دیا لیکن اب اتفاق نہیں ہوا نقد پر ہوا کہ کیا کہیں ادھار پر ہوا تو اب اس میں کیا ہے بعد میں اختلاف ہو جائے گا بعد میں کیا ہوگا اختلاف ہوگا بیچنے والا یہ سمجھے گا کہ ہم نے نقد بیچا ہے اور خریدنے والا سوچے گا کہ ہم ادھار بیچا ہے یا اسی طرح سے بیچنے والا سمجھے گا کہ ہم نے ادھار اس کو بیچا ہے اور کیا کہتے ہیں خریدنے والا سمجھے گا کہ ہم اس کو نقل خرید رہے ہیں تو اس طرح سے اگر اتفاق کے ہوئے اتفاق ہو بغیر کسی ایک قیمت پر اتفاق ہوئے بغیر جو ہے معاملہ طے ہو جائے تو درست نہیں ہے لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک پر اتفاق ہو گیا تو دونوں الگ الگ معاملہ ہے دونوں الگ الگ معاملہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں بیات نے فی بیا یہی ہے بیات نے فی بیا یعنی ایک بے میں دو بے یعنی ایک چیز کی دو قیمت تو ایک چیز کی دو قیمت نہیں ہے یہاں پر یہ معنی نہیں ہے جو بیا کا مطلب ہے کہ خریدنا تو ایک چیز کی بہ میں خریدنے میں دو چیز کی بہ ہو یہ اس کی شکل نہیں بنتی ہے کیونکہ نقد الگ ہے اور کہتے ہیں اس کی انسٹالمنٹ پر یا ادھار الگ ہے دونوں ایک الگ الگ قیمت اس نے مقرر کی ہے اس میں کوئی حرص کی بات نہیں اسی طرح سے بعض اہل علم نے اس کی ایک دوسری تشریح کی ہے دوسرا معنی بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص سے کسی سے یہ کہے کہ میں تمہیں یہ مکان اتنی قیمت پر فروخت کرتا ہے یہ مکان اتنی قیمت پر فروخت کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم اپنی فلا چیز مجھ سے بھیج دو غور سے سنیے گا کہ یہاں اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص سے, کسی سے یہ کہے کہ یہ اپنا مکان یہ فلا چیز میں اپنی تم سے فروخت کرتا ہوں لیکن تم اس سے فلا چیز بھیج دو غلام بیچ دو کل تو غلاموں کا نہیں ہے تم اپنی گاڑی یا اپنی فلا زمین فلا پلاٹ مجھے مجھ سے بھیج دو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ وہ یا کہ ایک بے میں کیا کہتے دو بے ہو رہی ایک معاملے میں دو معاملہ ہو رہا ہے ہاں نہیں اگر کوئی کسی سے مکان خریدتا ہے خرید لے لیکن اب اس کے بجائے وہ ایک شرط لگائے کہ تم جب فلاں چیز مجھ سے بیچو گے تب جو ہے میں یہ بیچوں گا یعنی جب فلاں چیز تم مجھے بیچ دو گے اس کی اس کا معاملہ طے ہو جائے گا وہ چیز میرے لیے ہو جائے گی تب میں تمہیں تو میرا مکان بھی تمہارے لیے جو ہے واجب ہو جائے گا اور تمہارے اس میں حصے میں چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ بھی منع ہے اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو اس کا دوسرا معنی اہل علم نے یہ منع کیا ہے اسی طرح سے ایک اور یہ دونوں باتیں جو ہیں امام ترمیزی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اہل علم سے نقل کیا ہے اپنی کتاب جامع ترویزی کے اندر ایک تیسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کچھ پیسہ دے ایک دینار اور پچاس ریال اور کہے کہ میں تم سے جو ہے ایک بوری غلہ خریدتا ہوں تم ایک مہینے میں مجھے ایک بوری غلہ دے دینا میں تمہیں یہ ایک پچاس ریال دے رہا ایک بوری چاول دے دینا اب جب ایک مہینہ ایک مہینے جب ہو جائے مدت پوری ہو جائے اور یہ پیسہ دینے والا مطالبہ کرے تو جس کو دینا ہے وہ یہ کہے کہ ایسا ہے کہ تم ایک بوری جو تمہیں میں تم کو دوں گا اس کو مجھے بیچ دو مجھ سے بیچ دو دو بوری کے بدلے میں تمہیں ایک مہینے کے بعد دوں گا تو ایک بے میں دو بے ہوئی تو اس کا کہ اہل علم نے کہا کہ یہ اصل ہے ہاں اہل علم نے کہا کہ یہ اصل ہے اصل میں ایک بے میں دو بے کرنا کہ بیچنے خریدنے والے نے کہا پیسہ دیا کہ ہم کو ایک بوری چاول چاہیے جب دینے کا وقت آیا تو دینے والے نے کہا جس کے اس پر دینا لازم ہے اس نے کہا کہ مجھ سے یہ ایک بوری جو ہے چاول بیچ دو دو بوری کے بدلے تو اس طرح سے یہ طریقہ بھی لوگوں نے اہل علم نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ بھی منع ہے اس لیے کہ اس میں دھوکہ ہے غرر ہے اس میں نقصان ہے اور اس میں سود کا آ جاتا ہے سود کا معاملہ آ جاتا ہے دیکھیں اس میں اب ایک بوری کے بدلے دو بوری سود آ گئے گیا کہ نہیں ربا آ گیا اور اس سے منع کیا گیا ہے تو یہ تین باتیں بیا کی بیان میں اہل علم نے بیان کی ہے بعد عمر بن شعید عن عن قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ولا ربح ولا ربح بن شعید عن البی عن سے حدیث روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ادھار یا یعنی قرض گھر نہیں کرز قرض اور خریدنا کوئی چیز دونوں چیزیں جائز نہیں ادھار اور قرض یہ قرض اور خرید خریدنا کوئی چیز یہ دونوں ایک ساتھ جائز نہیں کیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تمہیں دس ریال دیتا ہوں دس ریال تمہیں قرض دیتا ہوں اس شرط پر کہ آہ, تم مجھ سے فلا چیز جو ہے اتنے میں بیچ دو میں تمہیں دس ریال قرض دیتا ہوں اور تم یہ کہ آہ, مجھ سے جو ہے اپنا فلا چیز بیچ دو کپڑا بیچ دو یا کوئی بھی چیز ہو موبائل بیچ دو گاڑی بیچ دو تو اب یہ چیز کیا ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ جائز نہیں کبھی ایسا ہو جاتا ہے بھائی کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں 20 ہزار کی ضرورت ہے تو یہ پیسہ لے لو لیکن اپنی گاڑی تم مجھ سے بیچ دو ہوتا ہے ایسا ایسا ہوتا ہے کہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے اور تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو ایسا ہے کہ تم مجھ سے یہ قرض لے لو اور مجھ سے اپنی گاڑی بیش دو تو یہ منع ہے یا اسی طرح سے کوئی سامان والا کہے کہ مجھ سے, مجھ کو جو ہے اتنے پیسے دے دو میں تم سے یہ گاڑی بیچ دوں گا تم سے یہ کپڑا بیچ دوں گا تو یہ دونوں چیزیں اکٹھا اس شرط کے ساتھ جائز نہیں ہیں دونوں کی الگ الگ بھ ہو الگ الگ معاملہ ہو تو الگ چیز ہے دونوں کا الگ الگ معاملہ ہو لیکن اس شرط پر کسی کو قرض دے کے تم اپنی گاڑی بیچ دو تم اپنا مکان بیچ دو تم اپنا موبائل بیچ دو تو میں تمہیں قرض دوں گا تو ایسی صورت میں یہ درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کیوں درست نہیں دیکھیں اسلام کسی کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا اسلام کا ایک قانون ہے لا ولا والر نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان پہنچے دونوں طرف کا بیچنے والے کا بھی خریدنے والے کا بھی قرض لینے والے کا بھی اور دینے والا والے کا بھی سب کا خیال اسلام نے کیا ہے اب یہاں پر منع اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس میں اس لیے کہ اس میں کیا ہے اس میں نقصان کا نقصان کا اندیشہ ہے نقصان کا اندیشہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس سے کہہ رہے ہیں کہ تم بیس ہزار لے لو لیکن اپنی گاڑی ہے مجھ سے روخت کر دو تو اب جو ہے گویا کہ قرض کے بدلے آپ اس کی گاڑی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں قرض کے بدلے قرض جو آپ نے بیس ہزار دیا وہ بیس ہزار تو آپ کو ملے گا ہی لیکن کیا ہے کہ اس کی گاڑی جو آپ خرید رہے ہیں وہ آپ کے احسان کی وجہ سے آپ کے دباؤ میں یا جو ہے کیا کہتے ہیں مجبوری میں وہ اپنی گاڑی آپ کو آپ سے فروخت کرے گا اور زیادہ تر کوشش آدمی کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی قرض دینے والا جو قیمت لگاتا ہے اسی پر جو ہے بیچنے والے کو طے کرنا پڑتا ہے تو سود کیا ہے کربل جرغا لفانی یہی سود ہے کردن نفعن، سود کی علم نے کی ہے کہ سود وہ, ہے کہ وہ قرض ہے جس کو دے کر کے آدمی فائدہ اٹھائے کوئی سا نہیں کسی طرح کا بھی فائدہ کسی طرح کا بھی فائدہ اگر اٹھائے تو گویا کہ وہ سود ہو جائے گا اب یہاں پر وہی شکل بنتی ہے کہ کسی کو بیس ہزار دیا اور اس کے بدلے اس کی گاڑی خریدی اب اس کی گاڑی کی صیبت پندرہ ہزار ہے اس کی سا اس کے سامان کی یا گاڑی کی قیمت جو ہے پندرہ ہزار ہے لیکن اب وہ مجبوری میں جو ہے آپ اس سے دس نہیں دس سے کار نہیں دس نہیں بیچیں گے آپ نے کہا کہ بارہ سے زیادہ تو نہیں دے پاؤں گا تو اب اس کو ڈر لگے گا کہ اگر بارہ میں اس سے گاڑی نہیں بیچے گا کیوں تو ہو سکتا ہے کہ بیس ہزار جو قرض دیا ہے اس نے واپس لے لے یا نہ دے قرض تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اسی طرح سے اس کے برعک سے بھی اس کے برعکس بھی کہ اگر کوئی شخص بھائی کہ ہاں آپ ہم کو جو ہے قرض دیجئے بیس ہزار میں آپ سے گاڑی بیچ دوں گا تو یہ بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے دوسرے کو فائدہ پہنچنے کا اور دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ آ جائے گا دوسرا لفظ یہاں پر ہے ولا شرفان کی نہ ہی جو ہے دو شرطیں ایک بے میں ایک معاملے میں خرید و فروخت میں دو شرط کیا کہتے ہیں جائز نہیں کیا جائز نہیں دو شرط جیسے مثال اس کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمتہ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں کہ کوئی شخص سے کسی سے کپڑا اس شرط پر فروخت کرے شرط پر فروخت کرے کہ بھائی آپ جو ہے اس کپڑے کو لے رہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن آپ کو ہماری ہی دکان پر کٹنگ کروانی پڑے گی ہماری ہی دکان پہ سلوانا پڑے گا ہاں اور آج کل جو ہے ایسا عام طور سے کپڑے کی دکانوں میں ہوتا لیکن عام طور سے وہ مجموعی قیمت لگاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے کیا آپ نے کپڑا پسند کر لیا اور جو ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بھائی اس پورے توپ کی سلائی کے بعد جو ہم اتنا پیسہ آپ سے لیں گے فوب ہو, توپ ہو یا اسی طرح سے پینٹ شرٹ ہو یا اس طرح سے تو لیکن اگر کوئی شرط لگاتا ہے خرید و فروخت کے وقت کیا ہے بھائی یہ کپڑا میں اتنے میں بیچ رہا ہوں مثال کے طور پر پچاس ریال کا ہاں کپڑا بیچ رہا ہوں لیکن آپ جو ہے شرط یہ ہے کہ آپ جو ہماری ہی دکان پر آپ اس کی کٹنگ کروائیں گے اور سلائیں گے تو پھر یہ جائز اور درست نہیں ہے کوئی کمپنی گاڑی بیچتی ہے اس شرط پر کہ آپ کو جو ہے گاڑی اسی کمپنی کی ورکشاپ پر لا کر کے صحیح کروانا پڑے گا آ? اسی کے ہاں اس کی اصلاح کروانی پڑے گی تو یہ سب کیا کہتے ہیں یہ شرطیں درستیں نہیں ہیں کیونکہ آدمی خرید و فروخت کا معاملہ الگ ہے اور کپڑے کا سلوانا یا اسی طرح سے گاڑی کی مینٹیننس کروانا ایک دونوں الگ معاملہ ہے اب گویا کہ آدمی خرید و فروخت کے ذریعے سے یا کیا کہتے اس معاملے کے ذریعے سے آدمی دوسرے کو دباؤ میں ڈال رہا ہے اور اس کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ ایسا کام کریں بہت سارے معاملات میں اس طرح سے آدمی اپنی جو ہے موجودہ اگر دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کی جو ہے سامنے آ جائیں گی ہاں بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے اسی طرح سے ایک چیز اس میں اور ہے اور اسی طرح سے وہ فائدہ بھی حلال نہیں ہے اس چیز کا فائدہ بھی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے جس چیز پر آدمی کا قبضہ نہ ہو جو آدمی کے قبضے میں نہ ہو تو اس چیز کا فائدہ بھی لینا درست نہیں ہے جو چیز آدمی کے پاس نہیں ہے پھر اس کا اس کا آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے تو یہ چیز بھی کیا کہتے ہیں درست نہیں ہے اب بہت سارے معاملات میں اب آج کل کے جو معاملات ہیں ہاں آج کل کے معاملات ہیں جیسے کیا کہتے ہیں پلاٹنگ وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے اور اسی طرح سے فلیٹس وغیرہ میں ہوتا ہے آ, کہ آدمی کیا کہتے ہیں بیچ میں کیا کرتا ہے کہ وہ دلالی کرتا ہے بیچ میں دلالی کر کے پھر کیا کہتے ہیں اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے آ, کوئی آدمی کے پاس کوئی فلیٹ نہیں ہے پلاٹ نہیں ہے لیکن دوسرے آدمی سے جا کر کے وہ سودا طے کر لیتا ہے کہ ہم آپ کو جو ہے آپ سے فلیٹ بیچ رہے ہیں آپ سے ایک پلاٹ بیچ رہے ہیں اب وہ فلیٹ آدمی کے پاس نہیں ہے وہ ہے کس کا دوسرے آدمی کا ہے اب اس سے پورا سودا طے ہو گیا پورا سودا طے ہو گیا اور پھر جا کر کے دکھایا بھی دکھایا بھی کہ ہاں بھائی یہ یہ فلیٹ ہے یہ اس طرح سے ہے اس کا نہیں ہے وہ کسی دوسرے کا ہے اب اس کو دکھایا یعنی گویا کہ حیثیت مالک مالک کی حیثیت سے اپنے آپ کو شو کر رہا اور پیش کر رہا ہے اور پھر اس کو بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے یہ بھی جائز اور درست نہیں اس کا فائدہ حاصل کرنا اس کا فائدہ حاصل کرنا درست نہیں ہے البتہ اگر البتہ اگر بات واضح ہو کہ ہاں بھائی کسی کا فلیٹ ہے کسی کا فلیٹ ہے اور فلیٹ والے نے کہا کہ بھائی یہ فلیٹ ہمارا بالکل بچوا دیجئے آپ بکوا دیجئے اور ہم آپ کو فائدہ دیں گے تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی فلا کا فلیٹ فلیٹ ہے ہے ایسا ایسا ہے فلیٹ، اس کی قیمت یہ ہے اور آپ چل کر کے دیکھ لیجیے اور کیا کہتے ہیں آپ کو پسند آئے تو لے لیجئے اس سے آدمی جو خرید رہا ہے اس سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھائی ہماری ہم اس میں محنت کر رہے ہیں فون کر رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں ہاں اپنے اپنا ٹائم دے رہے ہیں ہم اسی میں مشغول لیتے ہیں تو ہم آپ سے اتنا فائدہ لیں گے اتنا فائدہ ہم کو چاہیے تو اس طرح سے اگر آدمی کہے ہاں بتا کر کے ہاں بھائی پلا کا ہے اور اس طرح سے تو اس طرح سے اس کا فائدہ اپنی محنت کا اس طرح سے لے سکتا ہے لیکن جو ہے اس کے علاوہ دوسری شکلیں جو ہوتی ہیں ہاں کہ اس کو بھی نہیں معلوم ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے اور اسی طرح سے جس کا مکان ہے جس کی چیز ہے اس کی اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہ کتنے کی بیچا ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے کہتے ہیں نقصان ہے. جو مال کا مالک ہے اس کا جو ہے نقصان ہے اس میں آدمی بیچ والا جو دلالی کر کے کما رہا ہے یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے اس بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو پوچھ لیجیے گا ولاد مالئی ولا بھائی اور مالی سائنڈک اسی طرح سے جو مال آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے لیے اس چیز کا بے کرنا حلال نہیں ولا بھائی اور مالی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کی وے کر رہے ہیں اور آج کل کی مارکیٹنگ میں مارکیٹنگ میں جو ہے بہت زیادہ اس چیز کا معاملہ ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کسی سے بیٹھ اور کیا کہتے ہیں پورا سودا طے کر لیتے ہیں ہاں آپ کے پاس نہیں وہ چیز آپ آفس کھولے بیٹھے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سامنے والا آیا اور اس نے کہا کہ ہم کو فلاں چیز چاہیے اب فلاں چیز چاہیے اب آپ کے پاس نہیں ہے آپ نے سودا اتنے میں سوریال میں طے کر لیا پھر اس کے بعد آپ جو ہے فون फोन رہے रहे। فون اٹھا اور فلاں فلاں سے آپ معلوم کر کے پھر آپ وہ چیز لے آ کر کے پھر آپ اس کو مہیا کر کے دیتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں ابھی آپ کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں آپ اس کو بیچ رہے ہیں جیسے اس کی مثالیں پیچھے جو ہے بہت ساری دی گئی تھی کہ جیسے کیا کہتے ہیں پرندہ ہوا میں ہے میں ہے ہاں اسی طرح سے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے فلیٹ ہے یا پلاٹ ہے یا کوئی زمین ہے اس طرح سے آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اس میں کیا کہتے ہیں دھوکہ اور نقصان ہے دھوکہ اور نقصان کیا دھوکہ کیا ہے کہ جو آدمی آپ پر بھروسہ کر کے آپ سے خرید رہا ہے معاملہ کر رہا ہے وہ اگر آپ اس کو دھوکہ دے کر کے چلے جائیں تو اور بہت ہوتا ہے تھا کہ لوگ بڑی بڑی دکانیں شوروم بڑے بڑے کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد انسٹالمنٹ پر جو ہے اور اس طرح سے کہ ہاں بھائی یہ چیز آنے والی ہے اور اس طرح سے اتنے میں ہے بہت سستی ہے لوگ اپنے ہاں جو ہے انداز ال لوگ جو ہے بھروسہ کرتے ہیں اور بھروسہ کر کے بکنگ کر کے اور سب کچھ کر کے اس کے بعد پتا چلا کے غائب کچھ اتا پتا نہیں کوئی اتا پتا نہیں ہے تو اس طرح سے Uh, اس طرح سے اس میں یہ نقصان ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو uh, آدمی ایسی چیز کی وے کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے ممکن ہے کہ اس کو نقصان اٹھانا پڑے طے کر لیا کسی سے سو ریال پر طے کر لیا سو ریال پر اور وہ چیز اس کو سو ریال میں نہیں ملی ڈیڑھ سو میں ملی ایک سو دس کی ایک سو بیس کی ملی تو اب اس میں نقصان ہے کہ نہیں نقصان ہے آدمی کو اسی چیز کی خرید و فروخت کرنا چاہیے اسی چیز کی خرید جو آدمی جس کا مالک ہے جو اس کے قبضے میں ہے جو اس کے پاس ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میں اور شریعت میں ہمارے ہر طرح کے نقصان سے طرف ان کو بچانے کی کیا کہتے ہیں ساری تدبیریں اور سارے اصول بتا دیے ہیں جی جس طرح سے ہم خریداری کر رہے ہیں وہ بھی ہیں جی جی وہ کرتے ہیں تو دیکھیے اب جو آپ کہہ رہے ہیں پلانٹ میں انسٹولمنٹ کے لیے اور سامان وغیرہ کے لیے بات چیت کرتی ہے بات چیت کی جاتی ہے ہاں تو اگر کوئی پارٹی ہے اب پارٹی کہتی ہے کہ کیا کہتے ہیں کمپنی سے کمپنی سے پورا اتفاق کر لیا پورا اتفاق کر لیا کہ ہاں یہ یہ سامان ہے یہ یہ سامان ہم آپ سے بیچ رہے ہیں آپ سے بیچ رہے ہیں پورا اتفاق ہو گیا اب جو ہے پارٹی کیا ہے وہ سامان منگاتی ہے وہاں سے سامان وہاں سے منگاتی ہے تو یہی بات ہے کہ اس طرح سے بھی درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے کیونکہ یہاں پر نقصان کا اندیشہ ہے آم طور سے کمپنیاں سامان ملنے کے بعد پیسے دیتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں سامان ملنے سے پہلے ہی پیسہ دے دیتے ہیں یا کچھ ایڈوانس سے دے دیتے ہیں تو اب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی نہ دے بھاگ جائے کچھ کرے تو ایک بات تو یہ نقصان دینے والے کو خریدنے والے کو دوسری چیز یہ ہے کہ جو جس آدمی نے جس چیز پر بات کیا ہے کہ ہاں ہم آپ کو اس چیز پر پورا فائنل ہو جاتا ہے پورا فائنل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ آدمی ہاں منگا کر کے دیتا ہے تو اس میں بھی نقصان کا اندیشہ ہے اس لیے شریعت اس سے منع کرتی ہے کیونکہ یہ ولا بھائی مالی سینڈک جو چیز آپ کے پاس نہیں اس کی بے نہ کریں وہ بے حلال نہیں ہے بس ہے جی. سر یہ سب سورتیں اسی میں آتی ہیں یہ سب صورتیں یہ سورت ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں हैं کا का प्लाट ہے اس میں کیا ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی جو ہے پارٹی طے کرتی ہے کسی پلاٹ کے بارے میں اب جو پلاٹ کا مالک ہے زمین کا مالک ہے اس کو دو لاکھ چار لاکھ دے کر کے اب طے ہوا کتنے پر پچیس لاکھ پر پانچ لاکھ اس کو دے دیا ابھی زمین اپنے قبضے میں نہیں آئی ہے اپنے پاس نہیں ہے اپنے نام پہ نہیں ہے پھر کیا کرتی ہے وہ پارٹی وہ پارٹی دوسرے لوگوں کو تلاش کرتی ہے اب وہ کیا کہتے ہیں پچیس لاکھ کے بجائے چالیس لاکھ میں بیچ دیا اور بیچ کر کے پھر کیا ہے اب وہ جو یہ دوسری پارٹی ہوتی خریدنے والی اس سے کیا ہے اس کے مکان جو زمین کا مالک ہے اس سے طے ہاں کروا دیتے ہیں تو اب جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ بسا اوقات جو ہے کیا کرتا ہے زمین کا زمین والا کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں لکھیں گے کیوں نہیں لکھیں گے اس لیے کہ ہمارا سودا جو ہے آپ سے ہوا ہے ان سے نہیں ہوا ہے آپ نے اگر ابھی جو سامنے والی پارٹی ہوتی چالیس والی ہوتی ہے تو چالیس والی ہوتی تو اس سے زمین کا مالک کہتا ہے کہ ہم آپ سے چالیس ہی لیں گے تو اب یہ بیچ میں یہ جو بیچ میں دلالی کرنے والا ہوتا ہے تو اب یہ یا تو اس کا نقصان ہو جائے گا اس کا نقصان ہو جائے گا کہ جو ہے جو اس نے جو ہے سامنے والے کو سامنے والے سے پیسہ لیا ہے یا اس کو جو پیسہ دیا اس طرح سے نقصان ہو جائے گا تو یہ جو چیزیں ہیں شریعت میں اس میں غرر ہے دھوکا ہے نقصان ہے اور بہت ہوتا ہے بہت ہوتا ہے اسی طرح سے جو یہ بلڈنگیں بنتی ہیں بلڈنگیں جو بنتی ہیں دس منزلہ عمارت بن رہی ہے اور دس منزل ہر منزل پہ جو ہے چار چار پانچ پانچ فلیٹس ہیں ابھی جو ہے بنیاد اس کی رکھی جا رہی ہے کہ پورے فلیٹ سے جو ہے وہ بک ہو جاتے ہیں لوگ جو ہے دو دو چار چار لاکھ کے دس دس لاکھ کے اور بیس بیس لاکھ کے فلائٹ سے ہیں تو لوگ جو ہے چار چار پانچ پانچ لاکھ دے کر کے بک کر لیتے ہیں اور پھر جب وہ بننے لگتی ہے تو اب وہ جو اس کی ویلو دھیرے دھیرے بڑھنے لگتی ہے تو جس نے بک کیا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو دوسرے کے ہاتھ بھیج دیتا ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا وہ تیسرے کے ہاتھ بھیج دیتا ہے تو یہ کیا ہے یہ بے و مالی سینڈک کی بات ہے ہاں؟ کہ یہ وہ بے ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس چیز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں یہ حلال نہیں ہے اس میں نقصان ہے جیسے جیسے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے کہ اگر دو مطلب ایک دکاندار ہے اس کے پاس کوئی کسٹمر آیا تو سامان جو ہے اس نے Ändu, کہا کہ یہ سامان ہے تو دیکھا اپنے پاس نہیں بغل والے سے لا کر کے دے دیا تو یہ تو معاملہ, تازا تازا معاملہ ہے تازہ معاملہ کہ euh کر کے دے دیا گویا کہ اب اس سے جو ہے بغل والے سے اس نے گویا کہ خرید لیا اور خرید کر کے اس نے اس سے بھیج دیا اب اس کو جو اس کی قیمت ہوگی وہ دے دے گا ہاں تو یہی یہ, یہ ہوتا ہے جو لیا ہے جی آپس میں دکانداروں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر مطلب یہ آپس میں کی بات ہوتی ہے اس میں کہ ہاں اگر کوئی سامان ہمارے پاس نہیں ہے تو تم لے لینا لو مجھ سے تو اب یہ گویا کہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ گویا کے وہ سامان اس سے اس نے خرید لیا اس سے وہ سامان اس نے لے لیا خرید لیا تو اب جب خرید لیا تو گویا کے اب گویا کہ اس سے جو خریدا ہے خریدا ہے یا تو اس سے پیسہ واپس کرے گا یا چیز واپس کرے گا لیکن وہ اپنے ملکیت میں اس کو لے لیا اس نے جب اس دکان سے لے آیا تو اس کی ملکیت ہو گئی پرائس وہ معلوم ہوتا نہیں وہ تو معلوم ہوتی ہے دکانداروں کی جو دکانداروں کو پرائس معلوم ہوتی ہے کیا بھائی یہ چیز اتنے میں ہے جو اس کی پرائس ہوتی ہے وہ معلوم ہوتی ہے آپس میں تو اس سے جب منگا لیا تو گویا کہ اس نے اس سے لے لیا خرید لیا پرائس کے اتفاق ہو کی ہے واپس اس کو دینا یہ تو رجگر یہی یہی تو اب یہ معاملہ ہے کہ دکاندار نے اتفاق ہے کہ ہاں اس چیز طرح کی ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے لیکن یہ کیا ہے کہ گویا کہ وہ چیز جو اس نے منگائی ہے وہ اب اس سے منگائی ہے تو وہ اس کی چیز ہو گئی وہ مالک ہو گیا اس کا جب مالک ہو گئے تو اس کو بیچ سکتا ہے دے سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی ہاں ایک منٹ ہاں ہاں درست ہے بھائی نے کہا کہ ایجنٹ نے ہم نے اپنی گاڑی دے دی کسی آدمی کو ایجنٹ کہہ को کسی دوست کو دے دی کہ بھائی یہ گاڑی جو ہے اس کے ہمیں دس ہزار چاہیے باقی جو ہے تم اس میں اگر کوئی فائدہ لے لو تو یہ کیا کہتے ہیں درست ہے کیا ہے کہ مالک کو جو قیمت چاہیے وہ اس کو دے رہا ہے وہ ہاں کیا بھائی تو اور اگر ظاہر سی بات ہے اگر وہ نو میں آئے گی تو اس کو اپنی جیب سے تو نہیں دے گا ہاں تو گویا کہ اس کے اس محنت پر اس کو فائدہ مل رہا ہے اس کی محنت پر اس کو فائدہ مل رہا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی دیکھیں جو آپ بتا رہے ہیں اگر موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز کسی سے خریدی انسٹالمنٹ پہ نوے ہزار میں یا کسی قیمت پر خریدی ہاں کوئی بھی یعنی کہ کہیں سے جا کر وہ سامان خرید کر کے لے آیا ٹھیک ہے اب وہ سامان خریدنے کے بعد اس نے کیا کیا کسی دوسرے آدمی کے ہاتھ سے اس کو بیچ دیا اگر ایسا کرتا ہے تو درست ہے کوئی حرض کی بات نہیں کیسے مثال کے طور پر آدمی کو ضرورت ہے پیسے کی آ? آدمی کو ضرورت ہے پیسے کی گیا گاڑی لیا اس نے گاڑی ل... لے کر کے اس نے کیا کہ اس گاڑی کو بھیج دیا دوسرے کے ہاتھ دوسرے کے ہاتھ بھیج دیا اور سارا اتفاق ہو گیا کہ بھائی قسط وغیرہ جو ہے جو تم یہ ہے اس کی بھرو گے یا جیسے بھی یا قسط بھرنے کا اس نے وہ کیا کہ ہاں قسط وہی بھرے گا. لیکن گاڑی اس نے اس سے فائدہ اس نے اس کو پیسے مل گئے لیکن اگر گاڑی خرید کر کے یا سامان خرید کر کے جس سے خریدا ہے نوے ہزار میں اگر اسی سے وہ ساٹھ ہزار میں بیچتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے خریدنے جس سے خریدا ہے بیچنے والے سے بیچنے والے سے اس نے نبے ہزار میں خریدا اور پھر اسی سے دوبارہ ساٹھ ہزار یعنی نوے ہزار میں ادھار خریدا پھر ساٹھ ہزار میں اسی سے نقد بیچ رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے یہ درست نہیں ہے لیکن اگر وہی چیز وہ ایک آدمی سے کمپنی سے خریدا اس نے نوے ہزار کی کتنے کی بھی خریدا پھر اس نے کیا, کیا کہ اس چیز کو لے جا کر کے کسی تیسرے شخص سے بیچ دیا دوسرے شخص سے بیچ دیا اور کیا کہتے کم قیمت پر بیچا زیادہ قیمت پر بیچا تو اب جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں جیسے موبائل آئی فون وغیرہ سب جو ہے کسی دکان سے جا کر کے کسی نے جو ہے قسط پر لے لیا قسط پر لیا ادھر کہ ہاں بھائی میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے دکان مالک نے سب وہ کر دیا پھر اس کے بعد وہ باہر آیا باہر اس کے پیسے کی ضرورت تھی اس نے ڈھائی ہزار تین ہزار میں خریدا تھا باہر آ کر کے اس نے دو ہزار میں بیچ دیا تو اس میں کوئی حرس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ جو اس نے ادھار خریدا ہے وہ ادھار کے ادھار پیسے ادا کرنے کا ذمہ دار وہ ہے وہ ہے اور جو اس کی چیز اس چیز کا وہ مالک ہو گیا اس کو بیچ دیا چاہے جتنے میں دس ریال میں بھیج دیں کوئی ہر کی بات نہیں ہے لیکن اگر اسی شخص سے اس نے بیچا اسی شخص سے بیچا جس سے اس نے ادھار لیا ہے ہاں اسی سے اس نے بیچ دیا جس سے ادھار لیا ہے تو یہ بے کیا ہے درست نہیں ہے جائز نہیں جی جی بیاتین جی ہاں جی اسی طرح سے اس میں واخر ابھی حنیفا انامر المسکور بالفز نہا ان بے ان و هذا واد اس میں اور ایک لفظ ہے نہا عن بیع و شرطین کے بیع سے اور شرط سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس کو جو ہے یہ روایت ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے آئی ہے لیکن ابو حنیفر احمد اللہ علیہ محدین کے ہاں حدیث کی روایت میں ضعیف ہیں حدیث کی روایت کرنے میں ضعیف ہے عموما عنیفر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مرتبہ اپنی جگہ پر ہے لیکن حدیث کی روایت میں ضعیف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یہ ابر بن شعیب انبیان جدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربون کے بیچنے سے منع کیا جس کو عربان کہا گیا اور ایک لفظ یہاں پر عربون بھی آتا ہے عربون بھی آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیعانہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیعانہ اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں ایڈوانس بولتے ہیں ایڈوانس بولتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیچنے سے منع کیا کیا مطلب اس کا ہے یہ حدیث شیخ البان رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دی ہے اور بہت سارے علماء نے کچھ لوگوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیعانہ ہوتا ہے ایڈوانس جو دیتے ہیں اس کو کیسے بیچا جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے آپ نے کوئی سامان خریدا معاملہ طے ہو گیا دس ہزار پر گاڑی طے ہو گئی اور آپ نے اس کو بطور زمانت کہا ہاں بھائی میں آپ کی گاڑی لوں گا اور آپ نے بطور زمانت اس کو ایک ہزار ریان دے دا گھر آئے مشورہ کیا گھر میں دوستوں سے مشورہ کیا اور سمجھ میں آیا کہ ہاں اب گاڑی نہیں لینی ہے اب آپ نے جا کر کے اس کو خبر دی تو اب یہ جو ایک ہزار دیا آپ نے ظاہر سی بات ہے گاڑی کی قیمت دیا آپ نے کہ دس ہزار کی ہے ایک ہزار میں دے رہا ہوں بعد میں نو ہزار اور دے دوں گا پھر آپ نے اس بیگ کو توڑ دیا آپ نے کہا جا کر کے کہ اب ہم یہ گاڑی نہیں لیں گے تو اب مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہزار جو آپ نے اس کو ایڈوانس دیا ہے یہ بیچنے والے کے لیے ضبط کر لینا لے لینا قبضہ کر لینا جائز ہے یا واپس کرنا صحیح ہے واپس کرنے کے بارے میں اور واپس دینے کے بارے میں تو سب لوگ کہتے ہیں افضل بہتر یہی ہے کہ آدمی دے دے افضل بہتر یہی ہے لیکن اختلاف یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں دیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے کچھ کم کرتا ہے ہاں؟, کم ہاں کچھ کم کرتا ہے کچھ لے لیتا ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس سلسلے میں جمہور اہل علم کا امام شافعی امام احمد امام شافعی امام ابو حنیفہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بائے کو بیچنے والے کو اس کے پیسے واپس کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے یا کلو ام والا کہ اے اے مال والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ تو اب یہ ایک ہزار اس کو دیا ہے تو اب یہ ایک ہزار کس عوض میں وہ لے رہا ہے یہ بتائیں کس عوض میں لے رہا ہے تو اہل علم نے کہا کہ یہ اس کے لیے درست ہے نہیں اور یہ حدیث بھی حسن درجے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اربون کے بیسے منع کیا ہے یعنی بائیکس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے اربون کو اس کی ضمانت کو یا ایڈوانس سے کو لے لے تو اس طرف جو بہت سارے علماء گئے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے جمہور اہل علم کا یہی کہنا ہے کہ اس کے لیے جائز درست نہیں ہے کچھ علماء یہاں کے علماء شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ابن ببن رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو زیادہ تر ترجیح دی جاتی ہے تو شیخ الباز شیخ الاحیمین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا کہ درست ہے کیوں درست ہے اس کی کئی وجہیں بیان کی ہے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ آپ نے طے کر لیا معاملہ طے کرنے کے بعد پھر اس کے پاس جو ہے دوسرے آدمی بھی آئے گاڑی کے خرید آپ نے اعلان کر دیا کئی لوگوں کو معلوم ہوا کئی لوگ جو ہے اس گاڑی کو خریدنے والے آئے اور زیادہ قیمت بھی دی آ, کہا کہ ہم زیادہ قیمت جو ہے ہم اس کی دیتے ہیں آ, ان کو معلوم وہ الگ بات ہے کہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا کسی سے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اتنے کی دے رہے ہیں آپ کو تو اگر یہ صورت کیونکہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے اس کے لیے لینے لے لینا تو کہتے ہیں کہ اس لیے کہ بیچنے والے کو نقصان پہنچا ہے کیسے نقصان پہنچا کہ اس نے انتظار کیا اس نے انتظار کیا اور اس کی چیز جو اس سے زیادہ اچھے اس میں بل رہی تھی لیکن اس نے رعایت کر کے آپ جو ہے نہیں بیچا ہو سکتا ہے اس شخص کو پیسے کی سخت ضرورت رہی ہو اور اس کی وجہ سے اس کے انکار کر دینے کی وجہ سے اس کی چیز کے جو ہے بیچنے میں دوبارہ جو ہے ٹائم لگے جبکہ کیا کہتے ہیں بہت سارے خریدنے والے آئے تھے لیکن جب اس نے انکار کیا تو دوسرے خریدنے والے چلے گئے نہیں آئے تو اس طرح سے یہاں کے علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے وقت دیا مہلت دی اور اس کو جو ہے بہت سارے کسٹمر اس کے چھوٹے اس کے کی قیمت کی ویلو بھی ہو سکتا ہے اس کے نہ خریدنے کی وجہ سے گر جائے یہاں بھائی فلاں دس میں نہیں لیا ہے تو پھر اب گویا کہ وہ اور کم پہ بیچے گا تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ حدیثوں کے ضعیف ہے اور یہاں پر یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ پہلے بات طے ہو گئی تھی ہاں طے ہو گئی تھی یہ بھی اس میں بات آ جاتی ہے کہ, کہ پہلے سے شرطیں لگا لی جاتی ہیں کہ ہاں بھائی اگر آپ نہیں خریدیں گے تو ہم آپ کا لے لیں گے یہ پیسہ آپ کو واپس نہیں کریں گے اگر اس طرح کی بات ہے تو یہاں کے اہل علم کہتے ہیں کہ اس کے لیے لے لینا درست ہے وہ حق ہے اس کا کیونکہ اس, اس کو نقصان اس کو اور اس کی چیز کو نقصان پہنچا ہے اس کو اور اس کی چیز کو نقصان پہنچا ہے تو اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لے, اس کے لیے لے لینا درست ہے اور ایک تیسری چیز آج میں ایک شیخ البانی رحمتہ اللہ علیہ کا سن رہا تھا اس سلسلے میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بیچ کی راہ نکالی بڑی پسند آئی انہوں نے کہا کہ شیخ اقلباری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بیچنے والے کو بیچنے والے کو اگر کیا کہتے ہیں یہ جو خریدنے والا ہے اگر یہ شرمندہ ہوا مطلب یہ کہ اس کو نقصان سمند میں آیا یا کوئی مجبوری اس طرح کی آئی کوئی پریشانی آئی اور جو ہے وہ جا کر کے کہتا ہے اپنی معذرت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نہیں خرید سکیں گے تو خریدن بیچنے والے کو چاہیے کہ اس کا پیسہ واپس کر دیں اس کا پیسہ واپس کر دے لیکن اگر بیچنے والے کو نقصان ہوا ہے نقصان ہوا نقصان کیا ہوا جیسا کہ یہاں کہلین میں کہتے ہیں کہ نقصان اگر واقعی ہوا ہے. کوئی ایسی چیز ہوتی ہے کہ کبھی آدمی کی چیز ہوتی ہے ریٹ لگ جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ آدمی طے کر لیتا ہے دوسرے لوگ آتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے کہ چیز گئی وغیرہ اگر اس طرح سے اس کو نقصان ہوا کہ ہاں بھائی اس کی چیز ابھی دس میں بک رہی تھی پھر بارہ پندرہ دینے والے بھی آئے لیکن اس نے وہ کر دیا منع کر دیا تو پھر اس کو اب نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو خراب ہونے वाली ہو اس کی ویلیو ختم ہونے والی ہو سمجھ رہے ہیں نہیں اس کی ویلیو ختم ہونے والی ہو ٹائم ختم ہونے والا ہو تو اس طرح کا اگر معاملہ ہے تو اس کے لیے حق ہے کہ وہ اس کو رکھ لے اور اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے نارمل معاملہ ہے کہ اس کے پیسہ واپس کر دینے سے اس کو کوئی نقصان اور ضرور نہیں پہنچ رہا ہے تو واپس کر دینا چاہیے اب اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ یہ پیسہ کھائے بات سمجھ میں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ آدمی جو ہے اس کو جو ہے خریدنے والا بیچنے والا واپس کر دے اور یہ بھی بیچنے والا اپنے ذہن میں بات رکھے کہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے یہ چیز ہے اگر آج وہ شخص سے اس چیز کو اس کا پیسہ اللہ کے لیے واپس کر دے کہ بھائی ہمارے بھائی کا پیسہ ہے ہم بلا اس کا پیسہ نہ لیں تو اللہ تبارک مطالعہ اس سے بہتر اس کو عطا کر دے گا اور اس کو ادر بھی ملے گا اور یہ کہ اس کو انشاءاللہ اس کی چیز اچھی قیمت میں بک بھی, بھی جائے گی تو احتساب کا اور اسی طرح سے اللہ پر بھروسے کا اگر معاملہ ہو تو انشاءاللہ کیا کہتے ہیں بہت بہتر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ منترا کا من کہ جو شخص ہے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو عطا کرے گا ہاں اللہ کے لیے اگر اس نے اس کا پیسہ واپس کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی اور آپ کو پسند نہیں آ رہی چیز یا آپ نے فیصلہ اپنا واپس لے لیا ہے تو ہم آپ واپس کر دیتے ہیں اور ایک عالمدین نے یہ بھی ذکر کیا کہ بھائی بڑی بڑی چیزوں کی کیا کہتے ہیں اس طرح سے کیا کہتے ہیں لوگ ایڈوانس دے دیتے ہیں یا کہہ لیجیے آربون دے دیتے ہیں اور ملینوں میں دے دیتے ہیں چیز کی قیمت کے حساب سے ملینوں دے دیتے ہیں تو اگر کیا کہتے ہیں یہ بیچنے والا اگر ملین ریال یا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں ایک بڑی دولت آدمی نے دے دی تو اگر اس کو واپس نہیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے تو اس لیے جو ہے آدمی سمجھے یہیں تک بات روکتے روکتے ہیں ان شاء اللہ کے بعد جی تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ ہی نہیں ہے پھر آپ دھوکہ نہ دیں اس کو نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں اگر وہ مرضی سے دے دے کہا بھائی اگر ٹھیک ہے ہم نے بات کر لی تھی آپ سے اور پھر ہم اس چیز کو نہیں لینا چاہتے لیکن ممکن ہے آپ کا کچھ خسارہ ہو تو چلیے ہماری طرف سے آپ اتنا رکھ لیجیے تو یہ الگ بات ہے وہ دوسری چیز ہوگی